ہزموہ سو انہوں نے ان کو انہوں نے یعنی ہستے تالوت اور ان کے ساتھ جو لشکر تھے انہوں نے ان کو جالوت اور اس کے لشکروں کو ہزمو پیچھے دھکیل دیا شکست دے دی وے اس اللہ اللہ کے حکم سے شکست دے دی وہ قتل داود اور داود علیہ السلات والسلام نے قتل کیا جالوت کو بس پہ داؤد علیہ السلام اس جنگ میں اس کا مطلب ہے شریک تھے اور مفسرین نے لکھا ہے بچے تھے چھوٹے تھے تو انہوں نے پتھر رکھ کے کسی چیز میں اسے گھمایا اور پھینکا جب تو وہ جا کے جالوت کو لگا اور وہ مر گیا اس پتھر سے سر کھل گیا مر گیا جب مرا تو ظاہر ہے باقی لوگوں کو شکست ہو گئی اللہ نے کہا قتل داؤود جالوتا حضرت داود علیہ سلاۃ والسلام نے قتل کیا جالود کو یہ خاص طور پر قرآن لایا ہے کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ جالود کو کسی اور نے مارا تھا تو اللہ نے یہ لفظ لا کے بتا دیا کہ نہیں جالود کو داؤد علیہ السلاۃ والسلام نے مارا تھا اور حض داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں پھر بنی اسرائیل میں جن میں بادشاہت اور نبوت دونوں جمع ہو گئی اور بنی اسرائیل کو جو اقتدار ملا ہے یہ دوسرے آدمی ہیں جالو کو مل گئی تالوت کو مل گئی بادشاہ اور تالود کو نبوت تو نہیں ملی تھی نبوت تو پھر اس سے داؤد علیہ السلاۃ والسلام کو ملی ہے قتل داؤد و چالو بڑے اللہ کے جلی قدر پیغمبر تھے بہت بہت اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان کا بہت مضبوط اتنا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ اچھی عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی لگی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے اور اتنی خدا کی عبادت تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا رکھا تھا اور کوئی نہ کوئی چوبیس گھنٹے وہاں پہ خدا کی عبادت کرتا رہتا تھا خود کرتے تھے پھر جب اٹھتے تھے کسی اور کو بٹھا دیتے تھے گھر والی ان کی وہ عبادت کرتی رہتی تھیں وہ اٹھتی تھیں پھر نوکروں کو بٹھا دیتے تھے 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہوتی رہتی انہیں کے متعلق حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کو اٹھتے تھے اور پھر چھٹا حصہ اللہ کی عبادت کرتے تھے ایک بٹا چھ حصہ رات کا پھر وہ سو جاتے تھے اور رات کو سوتے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے ان کی عبادت کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور یہ واحد آدمی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا داؤد انا جالنا کخلی فتن فی زمین میں ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلط کے متعلق بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے خلیفہ بنایا نام لے کے نہیں کہا یہ کہا ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا واحد آدمی ہیں جن کو اللہ نے کہا ان جالنا کا خلیف تن فی زمین میں ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا اور جب, جب امبیا علیہ صلاحت کی روحیں بنی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو دیکھ کر اس پہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ, یہ تمہارے بیٹے ہیں اور ان کو میں نے نبوت دینی ہے تو انہیں اپنے بیٹوں میں آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا نظر آیا اپنا جس میں بڑا نور تھا تو انہوں نے کہا پردگار یہ کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جب عرض کیا تو اللہ نے فرمائی تمہارا بیٹا داود ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس کی کتنی عمر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر ہوگی ساٹھ برس تو پریشان ہوئے اور ان کا اللہ اس کی عمر اگر آپ سو برس کر دیں سو سال دے دیں میرے اس بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبدل القول القولیا ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم ہرگز اس کو تبدیل نہیں کریں گے پھر وہ سوچتے رہے پھر ان کا اللہ اگر میں اپنی عمر میں سے اسے کچھ دینا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری مرضی تو انہوں نے کہا اللہ میری عمر میں سے چالیس سال داود کو دے دیے جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا اسے لکھو جب فرشتوں نے اس تحریر کو لکھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے داود علیہ السلام کو چالیس سال اپنی زندگی کے دیے تو اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے لیے سو برس لکھ دو اور اس پہ اسے دستخط کراؤ اس پہ تو آپ نے فرمایا اس آدم علیہ السلام نے دستخط کیے اور اللہ نے کہا اس تحریر کو محفوظ رکھنا فرشتوں نے محفوظ رکھی جب آدم علیہ السلام کی اپنی زندگی کے نو سو ساٹھ برس پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہے فرشتوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے اور اگر آپ مزید اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگیے تو انہوں نے کہا میری عمر کے چالیس سال باقی ہیں مجھ سے وعدہ ایک ہزار سال کا ہوا تھا تو فرشتوں کو خبر نہیں تھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا اس دن کے لئے ہم نے وہ تحریر لکھوائی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا نسی آدم یہ آدم بھول گیا ہے نا اور یہ بری عادت نس ضروریات ہو اس کی اولاد کو بھی پڑے گی وہ بھی اسی طرح بھول جایا کریں گے بات کر کے تو یہ تحریر اس کے پاس لے کے جاؤ تو جب انہوں نے اپنی تحریر دیکھی وہ جو اس پہ دستخط ہوئے ہوئے تھے ان کے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا مجھے یہ یاد نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں تمہیں اور دے دیتے ہیں چالیس سال اور ہزار برس کے بعد پھر اللہ نے بلا لی بہت سے ڈیل قدر پیغم پر تھے داود علیہ السلام قتل داود جالو تھا داود علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو آتا اللہ الملک اور اللہ نے اسے حکمرانی دے دی کس کو داؤد علیہ السلام کو یہ ہو کی زمیر یہاں پہ داود علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے بل اور اللہ نے انہیں حکمت دے دی دونوں چیزیں اللہ نے میں ایک فیصلہ انہوں نے کیا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی تھے اور اللہ نے اس موقع پہ کہ داود نے فیصلہ کیا اور سلیمان ان کا بیٹا بھی تھا ہم سلیمان اور ہم نے سلیمان کو اس کے باپ سے زیادہ فیصلہ کرنے کی قوت سمجھتی تھی اور وہ فیصلہ حزب سلیمان علیہ السلام نے عدالت کے دروازے پہ سنا انہیں پوچھا کہ تمہارا مقدمہ والد نے کیا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا آپ کے والد نے یہ فیصلہ کیا ان کا میں ہوتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا یہ بات حزت داؤد علیہ السلام تک پہنچی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلایا اور ان ان کو بھی بلایا اور کہا بیٹے آپ کیا فیصلہ کرتے پھر حزت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو اللہ نے فرمایا فہ ہم اور ہم نے سلیمان کو اس میں زیادہ سمجھ دی تھی اس کے باپ کی نسبت بیٹے کو زیادہ سمجھ دی تھی وہ کلن آتینہ علمم و حکمہ اور ہم نے دونوں کو علم بھی دیا تھا دونوں کو حکمت دی تھی یہاں بھی ہے آتا اللہ الملک اول اللہ نے ملک بھی اسے دیا بادشاہت بھی اور حکمت سے بھی نوازا و مما یشا اور اللہ نے جو چاہا اسے علم دیا زبور اللہ نے انہیں دی اللہ کی ہم بیان کرتے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو کہا یا جیوالو اب بھی ماں ہوں اور جو پرندے تھے ہم نے انہیں کہا کہ جب داود ہمارا بندہ ہماری عبادت کیا کرے یہ پڑھا کرے زبور کو تو تم اس کے ساتھ اس کی آواز میں آواز ملا کے پڑھا کرو تو جب زبور کو پڑھتے تھے اسے داود علیہ السلط تو پرندے بھی پڑھتے تھے پہاڑ بھی پڑھتے تھے کیا منظر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کو نہیں دی گئی ہست موسا رضی اللہ عنہ قرآن ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم تو اتنا اچھا پڑھتے ہو کہ جیسے ہستے داؤد علیہ السلام کی آواز ہو بہت خوبصورت آواز اللہ عنہ نے دی تھی پڑھتے بھی بہت اچھا اور عجیب بات ایک حدیث میں آئی ہے بخاری میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز ان میں ایسی رکھی تھی کہ ٹائم میں سفر کرتے تھے وقت میں یہ بڑی عجیب چیز ہے ٹائم کنٹرول میں کسی کے بھی نہیں ہو سکتا لیکن ٹائم میں ٹریول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے نوکر سے کہتے تھے کہ میرے گھوڑے پہ زین کسو پالان جس پہ بیٹھتے ہیں اور جتنی دیر میں وہ کام کرتا تھا اتنی دیر میں وہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے یہ کہ کہیں آیا ان کا تذکرہ پھر بات کریں گے یہ حدیث مشکلہ حدیث میں گنی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ٹائم میں کوئی چیز ایسی خدا نے ان کے لیے کرتی تھی والحکمہ اللہ نے کہا حکمت وعلمہ ہوں مما یشا جو چاہ اللہ نے انہیں سکھایا اس کا مطلب ہے بہت کچھ خدا نے انہیں, انہیں دیا ہوگا بلولا دف اللہ اور <النَّاس> اگر اللہ نہ ہٹاتا کچھ لوگوں کو باز کچھ لوگوں کو وے بازن کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہوں جو فساد کرنے والے ہیں پہلے جو گناہگار ہیں وہ باز دوسرے بندوں کو غالب کر کے اگر خدا ایک گروہ کو نہ ہٹاتا دوسرے گروہ،, گروہ کے ذریعے الارض تو زمین میں فساد پھیل جاتا ولاکن ملک اللہ, اللہ عالمین بہت فضل فرمانے والا ہے ان جہانوں اس ان جہانوں میں جہاں ابتدا ہوئی تھی ان آیات کی وہاں پر آیا تھا نا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا جہاں پہ جہاد کے معاملے میں کہ دیکھو ان اللہ حسمی علیم اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے آئٹ نمبر دو چوالیس پہ آخر پہ نا ہم نے کہا تھا آخر پہ آئے گا دوسرے پارے کے یہاں وہ بات آ گئی کہ اگر اللہ نہ ہٹاتا اس جہاد کو فرض نہ قرار دیتا اور ایک گروہ کو غالب کر کے دوسرے کو مغلوب نہ کرتا تو کیا ہوتا لفصدت الارض زمین میں فساد پھیل جاتا بلاکن اللہ ذو فضلین اللہ عالمی اور اللہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے جہانوں میں فضل کرتا ہے ایک گروہ کو غالب کرتا ہے اور دوسرے گروہ کو پٹوا دیتا ہے اگر خدا یہ نہ کرے دنیا میں کفری کفر پھیل جائے